پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانہ قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپن خواش نون گننا ہی کے پیچھے ہیں اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپن خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا بے شک اللہ ہدایت ہیں ان فرماتا ظلم لوگوں کو